باللہ من الشیطان الرجیم ومیر شاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین واللہی ما تولا ونزلہی جہنم ونزلہی جہنم وساعت مصفیر پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے حیات میں فرمایا کہ ان کے مشوروں میں مجالس میں خیر نہیں ہے ان جب تک وہ اصلاح کے کام صدقہ وغیرہ اچھائی پر ایک دوسرے کو ترغیب نہ دے اور پھر اس کا غائب بیان کیا کہ جو بھی یہ کام کرے ابتغاء مرضات اللہ مگر اس میں اللہ کی رضا کی تلاش ہو بابی سیات میں اللہ کی رضا کے لیے جو قانون ہے نظام ہے وہ بتانا مقصود ہے کہ اعمال کی قبولیت کے لیے جو اصول ہے اس کی پہچان ضروری ہے اگر کوئی بھی بندہ عمل کرے لیکن اس عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو سنت کی مخالفت ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے من عمل امرنا عاملہ بخاری کی روایت ہے کہ جو کوئی عمل کرے وہ عمل ہم میں سے نہ ہو ہم سے ثابت نہ ہو ہمارے دین میں سے نہ ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے مردود ہے تو فرمایا وما نشا کے کر رسولا جو مخالفت کرے رسول کے من بعد اس کی آیا اس کے پاس واضح کی گئی اس کے لیے الہدا ہدایت منی پھر وہ مومنوں کے راستے کے ما سوا ما تولا تو پھیر دیں گے ہم اس کو جدر وہ پھرتا ہے وہ نسل اور داخل کریں گے اس کو جانم میں وساط مسو اور وہ بہت برا جگہ ہے رسول سے مخالفت اس کے رستے کو چھوڑنا یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے جیسے کہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ قرآن کریم کے عنوانات میں سے ایک بڑا عنوان ست رسول یہ اللہ کی طرف سے بیجا ہوا اللہ کا نمائندہ ہے اور اس کی اتباع میں نجات ہے عمل کے لیے اللہ کی طرف سے یہ نمونہ ہے پھر اس آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مسئلہ بیان کیا کہ اس رسول کے ماننے والوں میں صحابہ کرام کی جماعت تابعین کی جماعت سلف صالحین جس کو کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کرنا ضروری ہے مانا مسائل اجتماعیہ میں جس کو اجماعی امت کہتے ہیں اس آیات سے علماء نے استدلال کیا ہے رحمتہ اللہ علیہ نے اور علماء نے جنہوں نے اجماع امت کو ثابت کیا ہے بنیادی دلیل اس آیات کو پیش کیا ہے کہ اس آیات میں اللہ رب العالمین نے سبیل المؤمنین کے رستے کا آیون کیا ہے کہ وہ نجات کا رستہ ہے اور جیسے کہ سے ثابت ہے نبی علیہ سلاد نے فرمایا میری امت گمرہی پر جمع نہیں ہوگی مات ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو تلاش کرتے ہیں تو جس رستے کو وہ چھوڑ کر دوسرے پر جانا چاہتے ہیں ہم پیر دیں گے ان کو جہاں اس کی چاہت ہے وہاں اس کے لیے سہولیات مہیا کر دیں گے کیونکہ ہر عمل کا توفیق جب تک اللہ نہیں دیتے کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن انتخاب کے لیے بندوں کو اختیار ہے بندے عمل خود منتخب کریں گے چنیں گے اپنائیں گے اور توفیق اللہ دیتا ہے جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے نمن کم مستن تم میں سے کوئی شخص اگر ایک سنت کو اپنانا چاہتے ہیں مستن فل بے من تو ان لوگوں کے پیروی کرے جو یقیناً دنیا سے جا چکے ہیں عبداللہ بن مسعود کے زمانے میں مسلمانوں میں جانے والے کون تھے صحابہ خلف وغیرہ فَإنَّ عَلَيْهِ اس لیے کہ جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں فتنے سے وہ بچ نہیں سکتے ان پر فتنے سے بچاؤ کی کوئی ضمانت نہیں ہے پھر فرمایا اصحاب محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے ان کے نقش قدم پر چلنا یہ سبیل المومنین ہے لیکن میرے بھائیو اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کرو کہ لوگ اجماعی امت کا نام لے کر کہ اس مسئلے میں اجماعی امت ہے اس میں اجماعی امت ہے حالانکہ وہاں اجماعی امت کا تصور بھی نہیں ہوتے جیسے کہ لوگ کہتے ہیں بطور مثال میں آپ کو بتاؤں کہتے ہیں کہ چار اماموں پر اب یہ بات تو عقل کی اتفاق ہے ایک کہتے ہیں ہمارے امام کی جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا جس کے لیے اقوال بنائے ہیں کہتے ہیں کہ مشرق سے مغرب تک جتنے لوگ ہیں حق کا ان کے اوپر حق ہے ابا حنی فدا کہ وہ ابو نفا رحمت اللہ علیہ کی پیروی کرے جب مالکیوں کے پاس جاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی خطبے امام مالک نے دیے اللہ کے نبی کی ممبر پر دیے اکثر مسجد نبوی تو امام دا امام دارالحجرہ تو کہتے ہیں اگر اس کے خطبوں میں کوئی بھی غلطی ہوتی تو اللہ کے نبی اس کا ادراک کر لیتے تدارک کر لیتے کہ نہیں یہ غلط ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی کا خبر سامنے ہے مسجد نبوی میں ہے تو اس سے وہ یہ مسئلہ مسلح ثابت کر سکتے ہیں کہ گویا ان کی نزدیک سماع موتا صحیح ہے مردے سنتے ہیں اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے کہتے ہیں جتنے بھی امام مالک نے نے خطبے ہیں ہیں وہ اللہ نبی قبر میں سنے اور امام مالک کی جتنے اقوال ہے وہ صحیح ہے اس لیے امام مالک کی پیروی کرنی چاہیے آپ تیسری جماعت کے پاس جاؤ ہمبلی وہ کہتے ہیں امام احمد اب نے ہمبل اللہ علیہ کو اگر درمیان سے نکالو تو پورا احادیث کا ذخیرہ کنڈم ہو جائے گا اتنا مرکزی روی ہے اور اتنے احادیث اس کے صنعت سے امت کو ملی ہے لہٰذا امام احمد ابن حنبل کی پیروی کرنی چاہیے اس کے لئے کر ان کے ان پاس دلائل کی امبات جب چوتھی جماعت میں آپ جاتے ہیں شادیوں کو وہ کہتے ہیں اس کے ہمارے امام کی پیروی کرنے کے تو دلیل حدیث سے ثابت ہے اللہ امت الش قریش. اما قریشیوں میں سے ہونی چاہیے اور ہمارے امام قریشی ہے لہذا شافی کی پیروی کرنی چاہیے ہم کہتے ہیں یہ کیسا ہجماعی امت ہے کہ ایک فیوریک ایک گروہ سب کو کہتے ہیں کہ یہاں آ جاؤ یہاں نہیں آؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور دوسرا پھر وہ بھی یہ کہتے ہیں تینوں کو پھر تیسرا بھی یہ کہتے ہیں چوتھا بھی یہ کہتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ تقلید پر اجماعی امت ہے یہ تو بالکل جاہلوں کے بات ہے کیونکہ تقلید چوتھی صدی ہجری کی پیداوار ہے اور اجماعی امت کے لیے صحابہ کا اجماعی امت ہو سکتا ہے تابعین دور میں بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتے صحابہ کا اجماع اگر کسی مسئلے میں ہے پھر بعد میں اجماع کو ثابت کرنا علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے سارے دنیا کے علماء مجتہدین کو ایک مسئلے پر اکٹھا ثابت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے کیوں اس وقت تو پھر بھی دنیا کے تمام رسائل اور تمام جو ہے اخبارات اور مختلف قسم کے میڈیا کے ادارے جو ہے وہ پوری دنیا کو ایک بات دکھا دیتے ہیں لیکن پہلے لوگوں میں تو ایک عالم ایک بستی میں ہے دوسرا عالم دوسرے بستی میں ہے چھ چھ مہینے اور سال, سال سال کے سفر ہیں آپس میں ملاقاتیں ثابت نہیں ہوتی ہے تو اجما کہاں سے ثابت ہوگی لہٰذا یہ دعویٰ کرنا ابس پھر دوسرا یہ شیخ الاسلام ابن ابنیا رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن مسئلوں میں اجماع ہوا ہے ہم جب اس میں غور کرتے ہیں فکر کرتے ہیں تو وہ مسائل نس سے ثابت ہیں اس لیے کہ اجماع نس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے وہ مسائل نس سے ثابت ہوتے ہیں تو لہذا وہ کہتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کے ذریعے سے مستغنی ہیں دیگر باتوں سے کیونکہ قرآن اور سنت یہ کامل ہیں جیسے کہ صورت معاہدہ میں انشاءاللہ آج کے درج میں آئے ہم پڑھیں گے تو کہنے کا مقصد یہ کہ اجماع کے بارے میں وہ دعوے کرنا جس سے لوگ باطل نظریات ثابت کرتے ہیں وہ تو ہے برباد وہ تو بے باتیں ہیں ہاں اگر اجماع کسی مسئلے میں ثابت ہو جائے تو اس کو قبول کر لینا اس سے انکار نہ کرنا قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے اور پھر اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امر کے تہتر فرقے بنیں گے اور اس میں سے ایک فرقہ ایک جماعت وہ جنتی ہوگا چنتا نے اس سے بہونا فرنار باتر جانم ہوں گے صحابہ نے پوچھا من ہوں یا رسول اللہ قال جواب نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ جس طریقے پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو صحابہ کی جماعت کو ہدایتی یافتہ کہا اور ساتھ میں ایک روایت میں العانا گلف موجود ہے اب یعنی صحابہ کے نظریات فکر سوچ وہ کتاب و سنت کے اوپر بنا کیونکہ اجماعی طور پر انفرادی طور پر کسی ایک صحابی کے رائے نہیں اس میں تو غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے تو یہاں پر فرمایا کہ مسلمانوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کو اپنا لینا یہ درست نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے تو مسلمانوں نے صحابہ کرام کے اجماعی مسائل کو جیسا کہ نبی علیہ صلاح والسلام کی وفات کا مسئلہ ہے اللہ کے نبی فوت ہو گئے کسی صحابی نے نہیں کہا کہ فوت نہیں ہوئے قبر میں زندہ ہے یہ اجماعی مسئلہ تھا لیکن اس کو آج لوگ نہیں مانتے حالانکہ وہ نص سے ثابت ہیں لیکن نص کے ساتھ صحابہ کا اجماع بھی ہے لیکن لوگ اپنے مرضی کی وجہ سے نہیں مانتے جیسے کہ ان کی براط اور شرکت پھر ثابت نہیں ہوتے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو پھیر دیں گے جس طرح وہ پھیرنا چاہتے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہوگا وہ بری جگہ ہے وہ جس کے وہ کی کوشش میں ہیں جس کی طرف وہ پھریں گے وہ بہت بری جگہ ہے اِنَّ اللہ, اللہ تعالی معاف نہیں کرتا یہ کہ شریک تیرایا جائے اس کے ساتھ اس کے ساتھ شریک کیا جائے اس بات کو اللہ قطعی طور پر معاف نہیں کرتے فرما دون جی شاہ اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جس کے لیے وہ چاہے شریف اللہ اور جو شریک تیرا اللہ کے ساتھ فقت اللہ علمہ یقیناً گمراہ ہو گیا وہ دور کا گمراہ دور کی گمراہی میں وہ جا پڑا یعنی یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر تو روشن دلائل موجود ہے اللہ کی توحید پر اور شرک کے رد پر اب اس مسئلے میں جو انکے بن کر کے وہ اللہ کی بغاوت کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے تہلی آیات میں اللہ رب العالمین نے رسول کی مخالفت کا اور ایمان والوں کی مخالفت کا تذکرہ کیا تو اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اس مخالفت میں بہت بڑے مسئلے کو لایا کہ اللہ کے رسول سے توحید میں مخالفت کرنا اللہ کے رسول کی جماعت صحابہ سے آخری توحید میں مخالفت کرنا یہ حامل ہیں ان کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے نہیں پکارتے ہیں وہ من دونی اللہ کے ماں سوا ہی اللہ اناسا مگر عورتوں کو مریدا نہیں پکارتے وہ مگر شیطان سرکش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے جو اللہ کے ماں سے اوروں کو پکارتے ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ یہ اللہ کے ماں سے جن کو پکارتے ہیں وہ عورتیں ہیں اس بارے میں عائشہ رضی اللہ سے جو قول منقول ہے وہ کہتے ہیں انعمرات بت ہے کیونکہ بے جان ہے میں جان نہیں ہے جس چیز میں جان نہیں ہے تو اس کے اندر کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے اور عورت مرد کے مقابلے میں وہ کمزور مخلوق ہیں انہیں سا کہا اور اگر اس پر مزید انسان غور کر لے وہ لوگ جو بت بناتے تھے بتوں کو وہ باقاعدہ کپڑے پہناتے تھے جو اس وقت میں لوگ ایسا کرتے ہیں کپڑے پہناتے ہیں ان کو اور اگر آج دور حاضر میں آپ مسلمانوں کے اندر غیر اللہ کے پکارنے کے آثار دیکھیں گے تو یہ جن جن قبروں کے پاس جاتے ہیں مزارات پر جاتے ہیں وہاں اب دیکھیں ان کے اوپر جنڈے جو ہیں وہ خواتین کے کپڑوں کے جنڈے لٹکاتے ہیں یہ کمزوری کی علامت ہے کہ مونس ہے اچھا ان کے مزاروں پر جو کپڑے ڈالتے ہیں چادرے وہ بھی مونس کے کپڑے ہوتے ہیں ریشمی کپڑے بڑے بڑے اس پر پول بنائے ہوئے ہی ہوتے ہیں جو کہ مرد جو ہے وہ کپڑے نہیں پہنتے عورتوں کے لباس مزاروں کے اوپر ڈالتے ہیں یہ ان کی یہ علامت ہے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں یہ انتہائی کمزور مخلوق ہے اس لیے اللہ نے معنس کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی واضح ہے کہ مشرقین کا ملائب کو پکارنا فرشتوں کو وہ مدد کے لیے پکارتے تھے دوسرے جانب وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ جو ملت فرشتے ہیں یہ اللہ کے نعوذ باللہ بیٹھیاں ہیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک طرف ان کو بیٹھیاں کہنا عورتوں میں اشمار کرنا پھر دوسری جانب ان کو پکارنا مدد کی دی تو یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ ایک انسان کمزور مخلوق کو مدد کے لیے پکارے یعنی عورتوں کو پکارے تو فرما دونوں نہیں پکارتے ہیں وہ اللہ کے ماں سیوا مگر عورتوں کو عورتوں کو پکارتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے ماں سے جو بھی ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے کہنے پر ہیں تو چاہے عورتوں کو پکارے مردوں کو پکارے قبروں کو پکارے زندوں مردوں کو پکارے لیکن حقیقت میں یہ شیطان کو پکارتے ہیں فرمایا دو نیتان مریدا نہیں پکارتے وہ مگر شیطان سرکش کو اور جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں لوگ باقاعدہ شیطان کے بدھ بنا کر اس کی عبادت کرتے ہیں مصر اور دوسرے علاقوں میں باقاعدہ شیطان کے مجسمہ بنا کر اس کو پوچھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنوں کو پکارنا یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے جنوں کو مدد کے لیے پکارنا فرمایا اس پر اللہ تعالی نے اور اس نے کہا اللہ ضرور میں پکڑ لوں گا من عبادت تیرے بندوں میں نے عبادت میں مقرر اللہ فرماتے دیکھو شیطان ملعون نے اللہ کے سامنے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے اپنے لیے ایک جماعت ایک گروہ مقرر کروں گا پکڑ لوں گا ان کو میرے بندگی کریں گے وہ اب تم ان کے اس وعدے کو اس کہنے کو کہنے کیسے پورا کرتے ہو اس نے یہ کہا تھا لو گنمجین میں سب کو گمراہ کروں گا میری یہ کوشش ہوگی سارے گمراہ ہو جائے سورت سواد میں 83-82 تری بیاسی اللہ مخلصفین مگر تیرے مخلص بندے بچیں گے حالی. عَلَيْهِمْ إِلَّا مِّنَ <الْمُؤْمِنِين> آیات نمبر 20 میں کہ ابلیس کی پیروی لوگوں نے شروع کر دی اور نے اپنے بات کو سچ کر دکھایا عَلَيْهِمْ پہلے تو اس کا گمان تھا کہ میں کر سکوں گا یا نہیں لیکن اپنے گمان کو اس نے سچ کر ثابت کیا. لوگوں نے اس کے پیروی کی اللہ فری قموم اللہ فری قمن مگر ایمان والوں میں سے جماعت وہ اس کی پیروی سے رہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے پھر گمراہ کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کیے وہ کیا ہے کہتے ہیں بولے ضرور گمراہ کروں گا میں ان کو بول امن میں امیدیں دوں گا ان کو امیدوں میں رکھنا عامر ہوں ضرور میں ان کو حکم دوں گا فلاح و بت وہ کاٹ ڈالیں گے آزاد چوپائیوں کے جانوروں کے کان والن ہوں ضرور میں ان کو حکم دوں گا فلاحی ارن خلط اللہ ضرور وہ تبدیل کریں گے اللہ کے خلقت کو وہ میت شیتان جو بھی بناتا ہے شیطان کو دوست من دون اللہ, اللہ کے ماں سوا فقط خسر خسران مبینہ یقیناً خسارہ اٹھایا اس نے ظاہر خسارہ کل خسارے میں ہے وہ اب شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں کا ذکر کہ میں ان کو گمراہ کروں گا کیسے گمراہ کروں گا بولا امن میں ان کو امیدوں میں ڈال دوں گا اب امیدیں آپ دیکھ لیں کیسے ہیں دین کے کام سے روک لیں گے یہ کام مت کرو دینی کے کام آئے گا تو وہاں آپ کو اباریں گے جلدی کرو پتہ نہیں یہ موقع پھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے کہیں تماشا اور ہے کہیں فلمیں لگی ہوئی ہیں کہیں فہاشی کا ہویانی کا کام ہے فوراً آ کے بندوں کو ابارے گا یار یہ پھر پتہ نہیں ہو سکے گا. پھر آپ چلے جاؤ گے یہاں نہیں ہوں گے وہاں ہوں گے دینی کا کام ہوگا اس کو فوراً دعوت دیں گے اور لوگوں کو ابار ابار کر اس میں لے جائیں گے کا کام آئے گا کہیں قرآن کریم کا درس ہے کہیں کوئی عالم آیا ہے درس دینا چاہتا ہے وہاں آپ کے سامنے شیطان سو کام لا کے رکھ دیں گے ارے وہاں جانا ہے چھٹی کا ایک دن ہے اس میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ دینی کام آپ سے چھوڑ دیں چھوڑوا دیں گے لیکن اگر بھی دینی کا کام ہوگا تو آپ کو اباریں گے کہ نہیں یہ پھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے اس کے لیے تو لوگ اتنا دور دور جاتے ہیں یہ تو آپ کے قریب ہیں جلدی جاؤ شریک ہو جاؤ اس میں فرمایا کہ میں ولا عمن نیم امیدوں ان کو ڈال دوں گا ابھی جوانی ہے ابھی داڑھی نہیں رکھو چالیس سال ہوتے اس کو بھی کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں رکھو ساٹھ سال میں چلے جاتے اس کو ابھی نہیں رکھو یہاں تک کہ اس کے چہرے میں گال کے اندر کھڑے بن جاتے ہیں پھر نائی جب اس کے داڑھی صاف کرتے ہیں اس طرح پہاڑوں پر چڑھنا اترنا ہوتا ہے ایک پہاڑ سے اترتے ہیں دوسرے میں کھائے میں اور نالے میں اتر کر اس کے چمڑے کو کھینچ کر بلڈ کھینچتے ہیں اس کے اوپر شکل ایسا بگڑ جاتے ہیں لیکن پھر بھی شیطان نہیں نہیں ابھی نہیں. بالکل خبر کے کنارے پر پہنچ جاتے مال خرچ کرنے کے باری آتی ہے وہاں اس کو کہیں گے نہیں ابھی تم یہ فلاں کام کرو نہ پھر کرو. ابھی تو بیٹے کی شادی باقی ہے ابھی تو بیٹی کی شادی ہے ابھی تو یہ مکان بنانا ہے دیکھو اولاد کے لیے فلاں چیز نہیں ہے فلاں نہیں ہے بالکل امیدوں میں ڈالے گا تاکہ یہ نیکی کے کام سے رک جائے کہیں اس سے کچھ نیکی سادر نہ ہو جائے ایک طرف کی امیدوں میں پیش کرنا بےدینی کا کام ان سے کروانا اور پھر ان کو کہنا کہ ابھی توبہ نہیں کرنا توبہ کے لیے اس کو امیدوں میں ڈالنا گناہ کا کام ہے چھوڑنے کے لیے کہیں گے کہ نہیں نہیں پھر چھوڑ دیں گے ابھی کرو نا اب یہ یہ بس کس طریقے سے اس کو آگے لے جائیں گے اور اگر دین کے کام کرنے کا وقت آتا ہے تو وہاں پر بھی ان کو امید دیں گے ابھی تو ٹائم ہے بعد میں کر لیں گے یہ مجلس پھر بھی ہو سکتا ہے اس طریقے سے والا میں ان کو ضرور حکم دوں, گا کیا حکم دوں گا میرے حکم سے جو اہم کام ہے وہ یہ کریں گے آزان ضرور کاٹ ڈالیں گے وہ چپا کے کان کیسے کان جانور پیدا ہو جائے جیسے صورت معاہدہ میں فرمایا ماں جال اللہ ولا وسیلتوں والا ہم اس میں ذکر ہے اس کا جانور پیدا ہو جائے تو مشرقین اس کے کان پر نشان لگاتے دیکھیے فلاں بابا کا ہے فلاں بزرگ کے نام پر ہے تو اللہ نے سابت سلامت پیدا کیا اور انہوں نے ان کے کان پر چیرا لگا کے اللہ کے نام منسوخ کر دیا آزان الزان الانعام, الانعام بھی نہیں رہا ابھی تو آزان الانسان انسان آ گیا ہے آپ دیکھیں کتنے ایسے ملنگ آپ کو ملیں گے بڑے بڑے آدمی اس کے کان میں دیکھو چھوٹے سے بالی نظر آئے گی آپ پوچھو یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ میرے باپ نے مجھے نظر کر دیا تھا فلاں بابا کا نظر کر دیا تھا تو میرے کان میں وہ اس وقت کی پڑی ہوئی تو یہاں تو شیطان کہتے ہیں میں ان کے جانوروں کے کان کٹوا دوں گا بطور غیر اللہ کی نسبت میں ہمارے ہاں تو انسانوں کے کانوں میں بالیاں ڈروا دیتے غیر اللہ کے نام منسوخ کرنا پھر اللہ رب العالمین عالمین فرماتے اس نے ایک اور بات کہی میں ان کو حکم دوں گا تو وہ اللہ کے خلقت کو تبدیل کر دیں گے خلقت کو تبدیل کے بہت سارے معنی علماء نے لکھے ہیں اس میں سے ایک معنی اللہ کی توحید کو بدل دیں گے اس کی جگہ شرک لے لیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا وہ توحید ہے اور جیسا کہ سید اس سے ثابت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کلود فطرت فطرت اسلام پر ہر بچے کو پیدا کیا گیا ہے پہلا, پہلا مسئلہ تو یہ کہ یہ جس خلقت پر پیدا ہو گئے ہیں اس پر نہیں چھوڑوں گا مانا توحید پر نہیں چھوڑوں گا شرک پر آمادہ کروں گا پھر دوسری بات مردوں کے عورتوں کے خلقت میں تبدیلی کرنا عورتیں مردوں کی شکل اختیار کرے گی اور, اور مرد مرد عورتوں کی شکل وہ مشہور حدیث جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہیں جس میں انہوں نے ایک درس کے دوران کہا کہ اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر اور پھر فرمایا کہ وہ کئی فلا ال میں کیوں کر اس پر لعنت نہیں کروں گا جس پر اللہ نے لعنت کیا ہے وہ وہ فی کتاب اللہ اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کیا ہے وہ وہ فی کتاب اللہ اور وہ اللہ کی کتاب میں ہے تو ایک خاتون نے کہا کہ میں نے تو قرآن کریم کو پڑھا ہے لیکن مجھے اس میں نہیں ملا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے جواب میں کہا لو کرتی ہے اگر آپ قرآن کو کما حق کو ہو پڑھ لیتی تو ضرور پا لیتی اور پھر صورت حشر کی تلاوت کی اللہ اپنے رسول کے بارے میں فرماتے جو تمہیں وہ دے وہ لے لو جس چیز سے روکتا ہے روک جاؤ تو رسول نے ہم کو جو چیز دیا ہے اور جس سے منع کیا ہے منع کون سے چیز سے کیا, اس میں کیا چیزیں ہیں عبداللہ بن مسعود کی اس روایت میں الواشما شما شما وہ عورتیں جو اپنے چہروں میں وہ نشان جو لگاتے ہیں جس کو خال کہتے ہیں خوبصورتی کے لیے ماتھے پر ناک کے پر گالوں پر چوڑی پر اس میں سرمہ برتی ہے تو فرمایا لانت ہے واشیما پر بھی اور مستما پر بھی جو سرمہ بروانے والی ہے اس پر بھی جو برنے کے لیے اپنے چہرے کو پیش کرتی ہے اس پر بھی فرمایا کے واصلہ مست وہ عورت جو اپنے بالوں میں لمبا کرنے کے خوبصورت کرنے کے لیے بالوں کو نقلی بالوں سے مزین کرتی ہے اس میں پیون لگاتی ہے اور بال ملاتی ہے ساتھ اس پر بلانت کی اور جو عورتیں اس, اس کے لئے لگواتی ہیں ان پر پھر تیسری بات بتائی وہ عورتیں جو اپنے چہروں سے بال نوچتی ہیں زینت خوبصورتی کے لیے اور وہ عورتیں جو دانتوں میں چیرا لگاتی ہیں دانت سیڑھی بنے ہوئے ہیں اللہ نے اکٹھے بنائے ہیں وہ بیچ میں زینت کے لیے درمیان میں چیری لگاتی ہیں تاکہ دانت تھوڑے سے دور دور نظر آئے تو اس میں خوبصورتی ہوگی یہ کام اس وقت ہمارے معاشرے میں بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے کہ دانتوں کے بیچ میں مشین کے ذریعے سے چیرا لگا لیتی ہے اور پھر دانت یوں دور دور نظر آتے ہیں تو کہتے اس میں زینت ہے خوبصورتی ہے یہ بھی خلق اللہ کو بدلنے کی واضح دلیل ہے کہ اللہ نے جیسے دانت دیے تھے اس کو بدل دیا اور جیسے کہ حدیث میں ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ،, تعالیٰ عنہ جب حج پر آئے تھے وہاں پر دیکھا کہ اس کو کسی نے بال دکھائے نقلی بال اور اس پر انتہائی گُس ہو گئے اور کہاں کے کہ، کہاں گئے علماء جو لوگوں کو بتائیں اس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لانت کی ہے کہ عورتیں نقلی بالوں کو اپنے بالوں میں نہ ملائیں تو شیطان کا یہ کہنا کہ فلحرخل ضرور تبدیل کر لے گا وہ اللہ کے خلقت کو تو خلقت کی تبدیلی میں یہ سارے باتیں شامل ہیں فرمایا شیتوان اللہ جس نے بھی پکڑ لیا شیطان کو اللہ کے ماں سیوا فقت خسران مبینہ اس نے ظاہر نقصان کو اپنا لیا وہ ایسے نقصان سے وابستہ ہو گیا جو بالکل کھلا ظاہر جس میں کوئی یعنی ریپ ہے ہی نہیں شک ہے ہی نہیں کیونکہ شیطان ایسی چیز ہے جو سارے دنیا والوں کے نزدیک ملعون ہے سارے دنیا والے اس کی لعنت کو جانتے ہیں اور اس کے پارٹی کے نقصان کو جانتے ہیں یا وعدہ کرے گا ان سے ویو اور امیدی دلائے گا ان کو یہ شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدی دلاتا ہے امیدوں کے ذریعے سے نیکی سے روکتا ہے اور گناہ کے کاموں میں ان کو مصروف رکھتا ہے گناہ کا کام ہے اگر ان کو کوئی صاحب مبلغ کہہ دیتا یہ کام چھوڑ دو تو شیطان اس کو امید دیتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں پھر پھر کبھی اور اگر نیکی کا کام آ جائے کوئی دیندار اس کو دعوت دے تو یہ اس کو روک لیتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں پھر کبھی یہ مجلس پھر بپا ہوگی پھر اس میں شریک ہو جاؤ فرمائے ومائے اللہ غرورا, نہیں ہے شیطان کا ہے وعدے مگر دھوکا دھوکے کا ہے ان کے وعدے کیوں وہ تو تمہارے سامنے قیامت کے دن کہہ دے گا کہ میں نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا اللہ نے بھی وعدہ کیا تھا لفت میں نے تمہارے وعدے کو چھوڑ دیا میں نے تمہیں داؤ دعوت دیا پھنستا جب تم لی تم نے میری دعوت کو قبول کیا فلاں لومے مجھے کیوں ملامت کرتے ہو اپنے آپ کو ملامت کرو تو اللہ فرماتے ہیں اس کا جو تمہارے ساتھ وعدہ ہے اس وعدے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے بہت بڑا فراڈی ہے یہ دکھے والا انسان ہے دکھے والا چیز ہے اس کی خباصت واضح ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس کے دھوکھے میں آگئے ان کے ساتھی بن گئے ان کا اور وہ نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ وہاں سے چھٹکارا ان کو نہیں ملے گا یہ تباہ ہو جائیں گے اللہ کی اس پکڑ سے یہ پھر اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکیں گے یہ آباد ہمیشہ کی جانم کے ایندھن بن جائیں گے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اشتان شیطان تمہارے ساتھ فقری کا وعدہ کرتا ہے فقیر ہو جاؤ گے غریب ہو جاؤ گے مال خرچ کرنے کی جب باری آتی ہے لیکن جب اللہ کے نا فرمانی کی بات آتی ہے وہاں آپ کو اباریں گے ولدینہ منو وہ لوگ جنہوں نے مان لایا واہ نے کہا کیے سَنُو دُخِلُهُمْ مَن قَلِبًا ہم داخل کریں گے ان کو جنات تجری من تحت الانہار باغات میں بیتی ہیں ان کے نیچے نیرے خالدین فیہا بدا ہم اشارہیں گے اس میں وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ اللہ کا وعدہ سچا ہے ومن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا کون ہے سچا اللہ تعالیٰ سے بات میں شیطان کے باری آئی تو فرمائے شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے یہ وعدہ جو بھی کرے گا تو وہ دھوکھے کے لیے کرتا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے وہ ماں یاد شیتوانو اللہ غرورہ اور جب اللہ کے وعدے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ جو ہے حق کا وہ سچائی پر بنا ہے اور وہ ایمان والوں کے ساتھ اس کا پختہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں یہ نعمتیں دوں گا لے سبانی حکم نہیں ہے تمہارے خواہشات پر ولا امانی اور نہ علی کتاب کے خواہشات پر امیدوں پر نہیں پائیں گے اللہ تعالیٰ سے نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ماں سیوا سیرا نہ کوئی دوست نہ کوئی مددگار مانا تمہارے خواہشات ہو یا اہل کتاب کے خواہشات ہو ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم جنتی ہیں تمہارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں منافقین کا بھی یہ ترتیب ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں ظاہر میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے کسی کی بھی امید ہو تمہاری امیدیں ہو یا اہل کتاب کی امیدیں ہو امیدوں کی بنیاد پر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ فرمائے کہ میں یہ عمل سو اندھی جو بھی گناہ کا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے یہ وعدہ کیا ہے یہ نیکا امال کا بدلہ نیکی میں ہے اور برے اعمال کا بدلہ برائی میں ہے اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ کے ماں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کوئی مددگار نہیں ہوگا وہ میاں عمل منسوال خاتے جو کوئی بھی عمل کرے گا نیک اعمال میں سے مند کری نا مرد ہو یا عورت وہ اور وہ مومن ہو فولا کے الجنت لوگ داخل ہوں گے جنت میں ولاقیر اور نئی ظلم کیے جائیں گے وہ تل کے برابر معمولی ظلم ان پر نہیں ہوگا اتنا سا ظلم جو نقیر کے مقدار میں ہو کھجور کے اس ہڈی کے اندر جو پڑا ہوا دھاگا ہے اس کے مقدار میں ہو فتیل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہاں نقیر کا لفظ آیا اس کے مقدار میں ہو تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے اس کا بدلہ ان کو دیا جائے گا اس میں اللہ سبحانہ ہوا تعالی اعمال کے بارے میں بتانا چاہتا ہے کہ تم معمولی سے معمولی نیکی بھی کر لو لیکن وہ ضائع نہیں ہوگا اللہ کے ہاں وہ لکھ دیا جاتا ہے بلکہ جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ نیکی کو اللہ بڑھاتا ہے قیامت کے دن بہت بڑی مقدار میں اس کا اس کو بدلہ دیا جائے گا حق تلفی ان کی بالکل نہیں ہوگی جو اس نے عمل کیا دینا کون اچھا ہے دین میں اصل جس نے جھکایا اپنے چہرے کو لہ اللہ کری وَهُوَ محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو منخلس ہو ملت ابراہیم حنیفا اور پیروی کرے وہ ملت ابراہیم کا جو کہ ایک سو تھے حق حق بیزار اور توحید پر قائم وقت خز اللہ ابراہیم خلی اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلات کو خاص دوست اب اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کا دعویٰ یہ تو اپنے جگہ ہے لیکن اللہ کے ہاں چاہے دعویٰ یہودی کرے عیسائی کرے دورے حاضر اور قرآن کے مخاطبین مسلمان کرے لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے ایک نمونہ پیش کیا کہ اس شخص سے دین میں اچھا کون ہو سکتا ہے جو منہج ابراہیم پر ہو جس نے اپنے آپ کو خالص اللہ کے دین کے اوپر ڈال دیا ہو محسن ہو چکا ہو احسان کے معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ انطابود کا ان کا ترا ہو علم تکن طرح ہو عبادت میں انتہائی درجے کا اخلاص پیدا کرنا اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں اللہ کے محبت بندے کو حاصل ہو جاتا ہے ان اللہ یحب المحسنین اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے کہ یہ خالص میرے لیے تابے ہے میرے اوپر اپنے اپنوں کو چھوڑنا اور میرے وجہ سے اپنوں سے دوستی یا دشمنی کرنا یہ اس کا معیار بن چکا ہے فرمایا خاص مَا مَا اللہ کے لیے جو کچھ آسمان و ضم میں ہیں وکان اللہ بالک الرش محیط ہے اللہ تعالی ہر چیز کا گرنے والا مانا یہ جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا منحج ہے اور فکر ہے اور اخلاص پر عبادت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ملکیت زمین کی ہو یا آسمان کی یہ اللہ کا ہے اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے تو اس کے منہج وہ اللہ کی ملکیت کی وجہ سے ہیں زمین میں آسمان میں خالص اللہ کی بندگی اس لیے ہوگی اور اس کے بتائے ہوئے طرز اور طریقے پر اس لیے ہوگی کہ جو چیز جس کی ملکیت ہوتی ہے اس میں نظام اسی کا چلتا ہے اس میں بات اسی کی جاری ہوتی ہے تو فرمایا کہ زمین آسمان جب آسمانوں میں زمینوں میں کسی اور کا اختیار نہیں ہے تو پھر کسی اور کے اطاعت کیسے ہوگی کسی اور کے عبادت کیسے ہوگی نہیں بلکہ خالص اللہ کی عبادت اس میں ہوگی اس کی بنیادی وجہ ہے یہاں سوال کرتے ہیں آپ صرف عورتوں کے بارے میں خلل اللہ ہو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فتوا دیتا ہے تمہیں بہن کے بارے میں وماط اللہ علیہ اور وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر فل کتاب کتاب میں بھی تامن نصاف یتیم عورتوں کے بارے میں اللہ تیب جلا ہننا نہیں دی تم تم ان کو ماں کو جبنا جو مقرر کر دیا ہے ان کے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ تم ان کو نہیں دیتے ہو وہ تم رغبت رکھتے ہو ان تن کے وہ ہننا یہ کہ تم نکاح کرو ان سے ول مستعفی نمن اور کمزور بچوں کے بارے میں انتقومو اور یہ کہ تم قائم رہو جن یہ تام تموں کے پر بالکش انصاف پر وہ اور جو کوئی اچھائی کرو تم فن اللہ اللہ تعالیٰ کا نبی علیما ہے اس کو خوب جاننے والا سوال کرنا اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کو سنا اور اس سوال کے جواب کو اللہ نے اتارا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں دینی امور میں اور خاص طور پر اس مسئلے میں یتیم بچوں کے اور لڑکیوں کے بارے میں تو پہلے اس کا ذکر کیا اور پھر اس پر حوالہ بھی دیا قرآن کریم کا حوالہ قرآن پر دینا اس صورت کی شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں یتیم بچوں کے بارے میں بچیوں کے بارے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو تمہارے اوپر عمیر اللہ علیہ کم فل کتاب ہے فیط اس کی تلاوت تم پر کی گئی ہے نا اس کو دوہرا دو ان کے سامنے وہ جن کے تم حق مہر نہیں دیتے ہو جو ان کے لیے مقرر کیا ہے جبکہ ان کے نکاح میں تم رغبت رکھتے ہو کہ ان کو اپنے اہل کی نکاح میں رکھو اس کو اپنے گھر میں استعمال کرو لیکن اس کو حق نہیں دینا اور ان کو جس طرح باہر سے آنے والی عورتوں کو حق دیتے ہو وہ حق ان کو نہیں دیتے ہو جبکہ نکاح میں رکھنے کا تم رغبت رکھتے ہو فرمایا درست نہیں ہے اور لڑکوں کے بارے میں یتیم بچوں کے بارے میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم قائم رہو بالقسط عادل انصاف پر اس میں تم جو بھی اچھائی بلائی کرو گے تو فرمایا اس بات کو اچھے طریقے سے جان لو فہند اللہ کا نبی علیما یقیناً اللہ رب العالمین اس کو جانتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے اللہ سبحان تعالیٰ تمہارے اوپر نگاہبان ہے ہر ایک چیز کو اس نے اپنے علم کی احاطے میں لیا ہوا ہے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جس طرح پہلے آیات میں اپنے ملکیت کا ذکر کیا کہ لائف سماوات وافل ارد یہاں پر زمین سامان جب میرے ہیں اس میں میرے مخلوق میں عدل انصاف کرنا اس کے لیے میں تمہیں قانون دوں گا میرے قانون کے مطابق اس میں تم عمل کرو گے اس لیے کہ ملکیت میرا ہے تو اللہ رب العالمین نے عدل کو قانون دیا بالخص انصاف کرو اور جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں صورت انساء مظلومین کے حقوق کی صورت ہے اور معاشرے کے اصلاح کی صورت ہے اور معاشرے کے اصلاح اس وقت ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ معاشرے کے کمزور طبقے کو ان کو حق نہ دیا جائے اس وقت آپ دیکھیں ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا ہے چند لوگ ہیں جو مسلمانوں کے مال پر مسلط ہے قابض ہے وہ جیسے چاہے ان کو جمع کرے لوٹ لے غریب لوگوں کو کسی قسم کا ان کو حق نہیں دیا جاتا ہے اگر غریبوں کے نام سے کوئی فنڈس بھی جاری ہو جائے وہ بھی وہی مالدار لوٹ لیتے ہیں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر لیتے ہیں اور بطور نام صرف اخبارات میں چند غریبوں کو ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دیتے کہ دیکھو جی وزیر ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم ہے فلاں ہے وہ غریبوں میں مال تقسیم کرتے یہ ایک نام دینے کے لیے باقی سارے کو ہضم کر جاتے ہیں ہر حکومت کے اندر کیونکہ دین تو ہے نہیں اللہ کا اللہ کا خوف تو ہے نہیں کہ اللہ سے پوچھے گا اس طریقے سے اسلام نے حکم دیا بالخص فرما جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے وہی نمرا تنخوافت منبا اگر کوئی عورت اندیشہ کرے اپنے خاون سے نشوزن ظلم کا اوی ارازن یاد زیادتی کا فلا جناح علیہما نئی ہے گناہ ان دونوں پر ایسرحا یہ کہ سلح کر لے بینہما آپس میں سلحا سلحا والسلح و خیرن سلح کرنا بہتر ہے و احزرت الانفس الشخ اور حاضر کی گئی ہے نفس بخل کو و ان تحسنو اگر تم نیکی کرو و تتکو تقوی اختیار کرو فان اللہ فاسیخنن اللہ تلاکان بما تعملون خبیرہم ہے اس کے جو تم کرتے ہو خبردار مراد یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کو اپنے خاون کے ظلم اور زیادتی کے بارے میں خوف ہے وہ اپنے حقوق کے خاص کو مانا خرچہ پانی ہے یا کپڑا ہے یا رہائش ہے یا اس کے جسمانی حقوق ہے اس میں وہ ترمیم کر لیتی ہے کہ چلو میرے ساتھ شوقن ہے یا میرا خامن ایسا مصروف ہے جو میری ضروریات تک نہیں پہنچتا ہے اکثر یہ مسائل وہاں پیش آتے ہیں لیکن معاشرے میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جس کے ایک سے دو شادی بھی نہیں ہوتی ایک شادی کا مالک ہوتا ہے لیکن وہ بیویا ان سے پریشان ہوتی ہے کیونکہ ظلم کرتے ہیں وہ, وہ بیوی کو پورا حق نہیں دیتے نہ ان کی رات حق کہیں جا کر کے دوسرے علاقوں میں راتیں گزارتے ہیں اور اپنے بدماشیوں میں اپنے خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں مال ہونے کے باوجود عورتوں کو حقوق سے ہی نہیں دیتے تو اللہ رب العالمین یہاں بتانا یہ چاہتا ہے کہ طلاق لینے کے بجائے اگر وہ خاتون وہ جس کی بیوی ہے اپنے خاوین کو اپنے حقوق میں سے کچھ چھوڑ دیتی ہے کہ چلو میرے یہ حق ہے نہیں دو پرواہ نہیں ہے یہ حق نہیں دو لیکن مجھے طلاق نہیں دو طلاق دینے سے اور بہت سارے مسائل بڑھ جاتے ہیں اولاد کی تربیت کا مسئلہ بگڑ جاتا ہے پھر اس عورت پر طلاق کا نام رکھ کر آگے وہ یا تو ویسے زندگی گزارے گی اور یا پھر اس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی معاشرے میں ہو سکتی ہے تو ایک دیندار اور ایک مومن عورت کو اللہ تعالی نے یہ رستہ بتایا کہ وہ بلے اپنے حق میں کمی کروا دے اپنے خاون سے کہ میرے حقوق میں بلے تم کمی کر لو لیکن میرے ساتھ سلحا رکھو میرے حقوق میں بلے حق تلفی کر لو میری اجازت سے اللہ فرماتے وہ عفضرۃ النفس حاضر کی گئی ہے نفس بخل کو نفس کے ساتھ بخیلی پیدا ہوئی ہے اس نفس کے اندر حرس جو ہے حرس کیونکہ ہر نفس یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق مجھے دیا جائے لیکن جب اس سے کسی اور کے حقوق کا مطالبہ ہو جائے تو اس پر وہ شک گزرتا ہے مشکل گزرتا ہے جب اپنے حقوق کی باری آتی ہے تو اس میں وہ بڑا بخیل ہوتا ہے کہ ہاں میرے یہ حق ہے میرے یہ حق ہے جب کوئی اور اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو پھر وہاں پر وہ رک جاتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان تحسین و اگر تم نیکی کر لو تقوی اختیار کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہے اور یہ کہ تم انصاف کرو بے نسا عورتوں کے درمیان ولو خرس تم اگرچہ تم ہرس رکھتے ہو فلاں تم نہ جب جانا کل لل مکمل میلان کے ساتھ فتح کل مولنا کتے چھوڑ دو گے تم اس کو مثل لٹکی ہوئی کہ وہ انتسل ہو اگر تم نے اصلاح کی وہ تب تک ہو اور تقوا اللہ کی نا غفور اور رحیمہ ہے بخشنے والا بوت میں ربان یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم کتنا بھی ہرس رکھتے ہو انصاف اور عادل کا لیکن تم اعتدال نہیں کر سکو گے بعض امور ایسا ہیں کہ اگر انسان اس میں کوشش کرتا بھی ہے لیکن اس میں وہ پورا نہیں اتر سکتا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذات کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے اللہ جو تو نے مجھے اختیارات دیا ہے توفیق اور طاقت دی ہے تو اس میں تو میں انصاف کرتا ہوں لیکن فلا تلم فیما کو فیما تم لکھو ام اے اللہ اس چیز میں مجھے ملامت نہ کرنا جس میں میرے پاس اختیارات نہیں ہے تیرے پاس ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے ایک سے زیادہ عورتیں ہیں نکاح میں تو لا محال ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کی طرف اس کی محبت کا میلان ہو جائے وہ جتنا بھی کوشش کرے تو دل کے اوپر قدرت یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے جب اللہ کی نبی فرماتے میرے اختیار میں نہیں ہے اور فرماتے اللہ قسم فیما کو الا یہ میرا تقسیم ہے جس میں میں اختیار رکھتا ہوں لیکن ولا تلم فیما تمل ولا امل اس چیز میں مجھے ملامت نہ کرنا جس میں تو اختیار رکھتا ہے میں اختیار نہیں رکھتا ہوں میرا محبت تو اس میں جیسے کہ عزیز سے ثابت ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تذکیرہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے تو آپ یہ اللہ کے نبی کے اختیار میں نہیں تھی یہ بات یہ غیر اختیاری کام ہے یہاں پر فرمایا کہ اگر تم بہت ہی ہرس رکھتے ہو انتہا دلو بین النساء کہ تم عورتوں میں عدل کر لو لیکن بعض معاملات ایسے ہو جاتے جس میں تم عدل نہیں کر سکو گے تمہارے اختیار میں نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ انسان جتنا بھی ہرس رکھے لیکن فطری اعتبار سے کمزوری اس میں ہوتی ہے تو اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو اللہ سے استغفار لیکن آگے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا فلا تم... فلاں تمیل و کل الملے مکمل مت جھکنا ایک عورت کی طرف کہ ایک کے حقوق کو بالکل چھوڑ دو اور دوسرے کو لے لو یہ چیز ظلم کے اوپر بنا ہے ظلم ہے یہ فرما فتح ضرور ہاں ہو تم اس کو مثل لٹکی ہوئی کہ لٹکی ہوئی اس کو کہتے نا جو جس کا زمین پر کوئی حصہ موجود نہ ہو اوپر لٹک جائے اور لٹکا ہوا کیسے ہوتا ہے چت کے ساتھ ہم لوگ کسی چیز کو لٹکاتے ہیں نا تو وہ چت کے ساتھ لگا ہوا بھی نہیں ہوتے زمین پر بھی نہیں ہوتے بیچ میں لٹکا ہوا ہوتا ہے تو اس کا صرف ایک سرا ہوتا ہے سرا جسے ہم رسی باندھتے ہیں کسی چیز کو تو گویا کہ اس عورت کا ایک سیرا تو اس خاون کے ساتھ ہے جو نکاح ہے لیکن حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو یہ گویا اس طرح لٹکی ہوئی ہے کہ نہ اس کا سر اسمان کو پہنچتا ہے نہ اس کے پاؤں زمین پر لگتی ہے مانا نہ تو یہ خاون اس کو طلاق دیتا ہے کہ یہ جا کے کسی اور شخص سے نکاح کر لے اور نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے تو گویا کہ زمین اسمان کے درمیان میں لٹک کر رہ گئی ہے تو فرمایا معلق نہ بناؤ پھر صرما اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے وہ تمہارے گنا کو معاف کر دے گا اگر تم سے اس بارے میں کوئی کمی بیشی ہو جائے اور رحیم ہے معاف کرنے کے بعد تمہیں اپنے طرف سے بخش کے طور پر انعامات بھی دے دے گا اس کے لیے کیا مشکل ہے وہ تفر رقام اگر دونوں الگ ہو جائے یغن نہ ہو تو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ ساتھی ہر ایک کو اپنے فضل سے کسی بھی صورت میں تو پھر یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے کہ صبح شام ان کی لڑائی ہو فساد ہو جھگڑے ہو فرمایا پھر اس صورت میں اگر ایک دونوں دونوں میں ابھی بھی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں طلاق کی صورت میں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کا وسعت بہت وسیع ہے اللہ رب العالمین کی غنایت بہت وسیع ہے وہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے طرف سے بے پرواہ کر دے گا اس خاون کے لیے بھی کسی اور عورت کا انتظام کر لے گا اس عورت کے لیے کسی اور خاون کا انتظام کر لے گا اللہ کے وسعت وسیع ہے اور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو راستہ چوڑا ہے طلاق دینے کا فرمایا حکیمہ یہ اللہ کے حکمت میں سے ہے ورنہ یہ راستہ اگر نہ چھوڑتے تو اس سے کئی مصیبتیں آتی واحفات اور اللہ کے لیے ہم نے ان لوگوں کو اوت الکتابہ جو دیے گئے تھے کتاب من قبل کم تم سے پہلے اور تمہیں بھی کہ ڈر اللہ تعالیٰ سے تم لوگوں نے کفر کی اللہ ہی کے لیے ما فض سماوات ہو ماں فی الحال جو چسمان و زمینوں میں میں ہے وہ کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ تعریف کیا ہوا اور بے پروا اللہ سبحانہ ہو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ صرف تمہار لی نہیں ہے یہ حکم سابقہ لوگوں کو بھی میں نے دیا تھا کہ تمام دینی امور میں اور خاص کر حقوق العباد میں اگر تمہارے لیے کوئی نجات کا رستہ ہے تو وہ تقوا ہے اللہ کا خوف اللہ کے خوف کی وجہ سے تم ان مسائل میں عادل انصاف پر چل سکو گے اگر اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے نکل جائے تو پھر یہ بات اچھے طریقے سے جان لو کہ پھر تم انصاف اور عادل نہیں کر سکو گے یہ حکم پھر تمہیں بھی ہے اللہ کا وصیت کیا ہوتا ہے اللہ کا امر ہوتا ہے تو فرمایا نت اللہ یہ کہ اللہ سے ڈر جاؤ تمہیں بھی یہ بات ہم بتا دیتے ہیں کہ بس اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کے خوف کی بدولت سب کچھ تمہارا حل ہو جائے گا اور اللہ کا خوف نہیں کرو گے تو پھر اچھے طریقے سے جان لو کہ تم دنیا میں بھی رسوا آخرت میں بھی رسوا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملکیت کا ذکر کیا تو فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین اسمان اللہ کی ملکیت ہے اس میں اللہ کے بتائے ہوئے ترتیب سے چلو تمام عالم پر ملکیت اسی کا ہے تو انتظام بھی وہی کرتا ہے تو نظام بھی اسی کا چلے گا یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان کے نظام کو نہیں مانتے بغاوت کرتے وافظ وکیل اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں کافی ہے اللہ تعالی کا ارساز تین دفعہ ان دونوں آیتوں میں اللہ نے زمین آسمان کی ملکیت کو دہرایا پہلے فرمایا ولی اللہ سماوت درمیان میں پھر فرمایا دوسرے آیت کے شروع میں پھر فرمایا مانا زمین آسمان اللہ کا ہے تو پہلے لوگوں کے لیے بھی قانون اللہ کا متعین تھا زمین آسمان اللہ کا ہے تو تمہارے لیے بھی قانون اس اللہ کا متعین ہے زمین اسمان اللہ کا ہے تو اس میں کارساز بھی وہی ہے کوئی تصرف کرنے والا کوئی اور نہیں ہے اسی کی کارسازی ہے اگر وہ چاہے اب یہ اس کی چاہت اس میں چلتا ہے جب ہے اس کی چیز تو تصرف بھی اسی کا ہوگا اگر وہ چاہے ظہیب لے جائیں تمہیں سے لوگو ویاتی بیاہ خریدہ لے آئے دوسروں کو قدیرا فرمایا اگر تم سب کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے جائے اور جیسے دوسرے مقام پر فرمایا ویاتی بخل قدید نئے مخلوق کو لے آئے اللہ تعالیٰ پر وہاں کازیز یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے اللہ کے تو آسان سیکنڈوں کا کام من کا نظور ثواب دنیا جو چاہتا ہے جو ارادہ رکھتا ہے دنیا کے ثواب کا فائن ثواب والا تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب ہے, ہے اللہ تعالی سننے والا خوب دیکھنے والا فرمائے لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اللہ کے پاس دونوں ہیں کیوں ایسا نہ ہو انسان ایسے رستے کو اپنائے ایسے عمل کو منہج کو اپنائے جس سے اس کو دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے اور یہی شان مومنٹ کا ہم پڑھ چکے ہیں صورت بخارہ میں رب بنا آتے پھر دنیا ہسنا اور پھر آخرت حسنا وکنا زائبنار دنیا بھی ہم کو اچھا چاہیے مال ہو صحت ہو دولت ہو لیکن ہو الال کا اور آخرت بھی ہم کو بہترین چاہیے بلڈنگوں ہو رین ہو نہرے ہو صحت مندی مزے ہو یہ اللہ کی نعمت یہ دونوں کیوں نہیں چاہتے اللہ کے پاس تو دونوں ہیں اور پھر فرمایا کہ اللہ سمی بھی ہے بصیر بھی ہے وہ سارے انسانوں کے معاملات کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے یا یادینا منو ایمان والو قوامنا بالقسط بالکش شہدا ہو جاؤ قائم رہنے والے انصاف پر گواہی دینے والے اللہ کے لیے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف پر گواہی دینے کے لیے قائم رہو گواہی سب سے پہلے انسانوں کو کس چیز کی دینی ہے اللہ کے توحید کی یہ سب سے پہلے انصاف کی گواہی ہے شہدہ علی اللہ پھر اس کے بعد دنیاوی امور میں اللہ کے لیے گواہ بننا ہے باپ کے لیے نہیں بننا ہے بھائی کے لیے نہیں بننا ہے خاندان رشتے کے لیے نہیں بننا ہے مالدار کے لیے نہیں بننا ہے غریب کے لیے نہیں بننا ہے نہیں للہ لاہ پرما اللہ علوم اگرچہ وہ تمہارے جانوں کے خلاف ہو مانا وہ شہادت تمہارے اپنے جانوں کے خلاف آ جائے اول والدین کربین یا والدین اور رشتے داروں پر تمہارے اس شہادت کا نتیجہ نقصان وہ ماں باپ کے خلاف جائے رشتہ داروں کے خلاف جائے وہاں پر بھی شہادت کس کے لیے کرنی ہے للہ کن غنی و اگر ہو وہ مالدار یا فقیر فلاں فصل اللہ تعالی ان دونوں کے بنسبت زیادہ حقدار ہے اللہ رب العالمی نے یہ بات بتائی کہ اللہ کا حق پہلے ہے یا غنی کا پہلے ہے اللہ کا پہلے ہے یا اس فقیر کا پہلے ہے اس چیز کی تم پرواہ نہیں کرو کہ میں جس کے خلاف گواہی دیتا ہوں یہ مالدار ہے میرے خلاف گواہی سے نقصان ہو جائے گا یہ میرے دشمن بن جائے گا یہ میرا مقابلہ کرے گا مال کے ذریعے سے مجھے مار ڈالے گا فرمایا نہیں اللہ رب العالمین پہلے حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو یا اگر یہ غریب ہے اور میں شہادت دیتا ہوں تو اس غریب کا اور نقصان ہو جائے گا غریب بن جائے گا فقیر بن جائے گا تو اللہ رب العالمین زیادہ حقدار ہے کہ اس پہ تم خیال رکھو اور شہادت دو کیوں اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے عادل کی شہادت دا تو اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ معاشرے میں کوئی غریب ہوگا اور کوئی مالدار ہوگا تو اس غریب اور مالدار کا اللہ کو زیادہ علم ہے یا تمہیں زیادہ علم ہے اللہ نے ان دونوں کے حقوق کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ تم نہیں رکھنا ہے